الحمد لله سبحان <تصفيق> الله الحمد لله اللهم <تصفيق> هو اهل المغفره والتقوى سبحان <تصفيق> الله وما الصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيد الانبياء وعلى الذين وعدهم بالحسن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الغجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه الله والسماوات والأرض آمنت بالله اصدق الله مولانا العظيم واصدق رسوله النبي الكريم واللمين سلا محل والے سلادو سلا ملے گیا سی مکینہ تمام مسلمان پرام اللہ, اللہ جل کریم کفور رحیم بدطرس کائنات نسا دوست مسلمان نو اپنے رحمت پنا فرماوے اپنی شان مطابق معاملہ فرماوے درگزر فرماوے مافذہ پکڑ گرفت تو محفوظ فرماوے دوستو سر وقت چ ان شاء اللہ رحمان جس موضوع تلام کرنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا بزرگان دین دے تعلیمات مطابق اس کا عنوان ہے حقیقت ایک ہے سبحان اللہ حقیقت ایک ایک, ایک, ایک ہے, ایک ایک ایک ہے. اس حقیقت کا نام اللہ, و... اللہ اللہ نور سماوات و لرب اللہ آسمان و زمینوں کا نور ہے ادا ہی مطلب ہے ساری کائنات بھی حقیقت وہ آپ ہے بے صاحب صاحب صاحب صاحب صاحب صاحب صاحب اللہ ترجع الامور تمام امور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں بے کیوں اصولے ہوئے جتوں دی ابتدا دی اتھے ہی انتہا ہوتی بے ہے کلو شہر یار جو ہر چیز اپنے اصل لوٹ جی سبحان اللہ بے چیز اپنی اصل لوٹ جانی اور ہر چیز کی اصل اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بلو شین ہال إِلَّا اللہ سُبْحَانَ اللہ بے شخ من علئے فان و یب کا وج و رب جو زمین پر چیز ہے ہر ایک فنا فانی ہے وجب کا اور باقی رہتا ہے سبحان اللہ تیرے رب کا وجہ وجہ مانا چہرہ ہوں وجہ مانا طریق ہندہ ہے جب وجہن وجہ اللہ تعالیباز سے بولنے تو ترجمہ نہیں کری دا سبحان اللہ تو ادھر رخ کرو ادھر اللہ اس اجمال تفصیل کرنی بس تھوڑی تفصیل کر کے اجازت چاہیں سبحان, اللہ،, بسم اللہ،, مرحبا، سبحان اللہ. اللہ تعالی نے وحدت دا نظام توحید دا اور حقیقت دے ایک ہون دا سونے نے ہر شہر لہر فرمایا ہوا کیا حقیقت ایک حقت سمندر ایسے اس پانی دی شکل بدل دی بدل بنیا راشی چل کے ویکارات بخارات پانی بخار دی شکل آیا شکل چیا ہے پانی بدل بن گیا کن رنگ دا بدل ہوں ہے پانی پھر برسن لگ پھر بارش بن گئی ہے پانی نام بدلتا جا رہا نام بدلدا پیا چیز اکوی شکل بدلدی ہے نام بدلدا پیا حقیقت جم گیا برف بن گیا ہو آخنا برف ہے پانی سبحان اللہ کہ نہیں لوہ لو ہے فولاد اگر وہ ذرے ذرے نے فولاد کہہ رہے ہیں جم گیا رل گیا ہوں پلیٹ بن گئی فر اکل پی بدل دی ہتوڑا بن گیا شکل بدلی ہوں ہتوڑا ہو گیا کہاڑی بن گئی تھاری بن گئی تلوار بن گئی ہے لوہانا نام بدل دے پین بدلتے حقیقت کی شکل سورفا بدلنے حقیقت نہیں بدل دی. دیجے. دیجے. دیجے. سبحان مٹی برتن برتن بن گیا جی اسٹا بنی مکان بن گیا شکل بدلی کند بن گئی انہیں ایک ہو رنگ لیا حضرت انسان بن گیا اب بجلی اس کی حقیقت وہ بھی ایک जिस रंग हूं एंड ची चान भी दें हूं बिजली जड़ी ए चमकती पे आने की लगे खड़ने राड ए राड बल्दा है प्या जी मोटर आ गई फेल होर हो गया گئی ہو گیا سپیکر کپاس فصلہ نے ان فرماؤ ہوں قدرت نے کی کام کی اتے مٹی پانی بیج کن رنگ فصل نے بنتے ہیں کن قسم بنتے نے کنیا شکل ہے ویخو تو ہے اانی مٹی غور کرتے جاؤ نا تو تنو یہ ضرور حقیقت نظر آئے گی کہ حقیقت ایک کے او دیا سورت شکل اوزار حالت مختلف نےاض اس ہر چیز جی. کہ حقیقت ایک ہوں جی. ان ساری چیزاں نچا لے چلو نہ ہر چیز جیڑی نا راجی ہوں مٹی ہے آسمان عرش جو بھی سب جا کے لوٹ دن ویلکل اللہ تعالی نے ہر شے پانی تو آسمان بھی پانی تو بنیا جگ جا. زمین اے بھی اس طرح زمین جتنا اپنی سورت رکھ دی او حقیقت کی جا بنیا پانی کی پانی پانی حقیقت کی ہر شہر چوٹ کی کدھر بولو نا, بلو نا، آل تے پانی والے پانی کدھر گیا پانی حقیقت اللہ بہت دی بروق اللہ تبارک و تعالی مبارک صفات نے خصوصن صفت کن کلام کلام نال تعالی اشیاء نو بنا جی جی کُن کہ بنا تصا ہاتھ بنا آزار مالک تالا کاد بنا کن دن کلام ن ہوں کن اس, دی ز... اس دی کلام کن ایبدی کہہ رہے ہاں پڑھ رہے ہاں اس لیکن اس کی تہ نہیں لب سک کیوں نہیں لبی کہ کائنات جو بھی بنی اور چلدی پی وہ کن نہ فرما ہے ہر چیز کو وہ کن سے بناتا ہے جا برادہ فرماتا ہے کون نال بنا اینزا نے ہوں ایک جی جی جی ہر چیز نو دا ہے جی یا ہر شہر علحدہ وہ ساری کائنات نو بنا بھی ریا اور چلا بھی رہا تو پانی جڑ ہے نا جی جی کن جا اس کا کلام ہے نا جی جی او کلام جدو بے مسال کلام نے شکل بچائی نا بے شر، بے شر، بے شر، بے شر، تو وہ پانی بن گیا اگو پھر اس شکل بدلدا بدلدا کتنے ہوں حقیقت جا کے جی جی کتھے جی جا کلونی کلام کلام تو ذات حق ذات کی مارفت پشا تاجدار شیر پڑھ رہے سن اج غور ہویا بھی انہیں آخیا کیا <سؤال> فرماندے نے کہ دس سورت بے رہا بے رہا سورت سورت تو necessary... مراد مستفا کریم مدینے سورت دس سورت راہ بے سورت دا کیونکہ اللہ تعالی وہ ایک ایسی حقیقت جیڑی سورت تو پاس اللہ تعالی دے خالق ہون دی जी जी。دلیل ہی اے ہوئی ہے کہ وہ یعنی ایسا یہ دعوی کرنے کہ بنا ایک ہے ساری کائنات منتہا علت کہ جڑا خود نہیں بنے کیوں کہ اگر ہم کہیں اس کو کوئی بنانے والا ہے اگلے بنا پھر بنا پھر او, او بنا پھر آخر کسے جگہ جی جا کے اونے بنایا بنیا نہیں بنیا نہیں ارے بھائی وہ بنانے والا ہے بنیا نہیں کیوں نہیں بنیا اس واسطے نہیں بنیا ہے اچھا لیکن کیا وہ ہے وہ مخلوق ہے اگر مخلوق وگراض ہوے گا کہ جب مخلوق جیسا ہے تو مخلوق بنی کیوں پھر تو مخلوق خود بڑا نہیں ہوں جدو ہے بنایا بنا سنے سال بنا سکتے جدو ہے لازمان باہت یہ جی اصا رکنا ہے کہ یہ بنانے والا ہے انہوں آخنا پڑنا ہے وہ بے مسل بے مسل کا مسل ہی شئے ور سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی اللہ تعالی بنانے والا ہے دلیل کیے کہ ہر چیز بنی ہوئی ضرور اس کا کوئی بنانے والا ہے جتنے جا کے انہیں رکنا ہے دوسرا دعویٰ ہے کہ وہ بے مثل بے مثال ہے مخلوقہ نہیں ہو دی حقیقت ہو رہے مخلوقت مخلوق دی حقیقت ہے صحیح کہ نہیں وہ تو پہلو یہ کہہ بیٹھے حقیقت, جی حقیقت, جی ہے, جی حقیقت جی ہے وہی وہی لیکن ویکن چیز حقیقت لگی جہان بھی ویکن چ حقیقت لگ دی, جہان بھی بے حقیقت لگ دی. بے آخنا پیندہ ہے جہان بے ہے ہر خالق تالا مخلوق جیسا نہیں مخلوق جیسا کی؟ کیوں نہیں اگر مخلوق جیسا ہو تو اس کو خالق اور مخلوق کو مخلوق کہنا کس وجہ سے ہے فرق کیوں ہونا ہے فرق غیر اگر وہ ساڑے سرگا ہے تو پھر اسی اصل خالق ہو سکنے سکتے جب کہ اصا یہ دعویتا کہ وہ ہمارا خالق ہے لہذا وہ جنس ساری نہیں حقیقت ہو رہے ساری حقیقت ہو رہے حقت گولمان سورت راہ بے سورت بےسورتہ بے شک سونا نبی صلی اللہ وسلم آپ سورت اے سورت اس بے سورت داہ پہ دس دی لیکن اگو گل اتر موجود مناسبت میں توبہ راہ کی آئیں حقیقت دا. سبحان اللہ. فرمایا میں پہلو کہہ بیٹھا کہ دسے سورت راہ بے سورت دا مائے. لیکن اگو میں توبہ پہ کرنا میرے کو غلطی ہو گئی میں کیوں, کہنا کیوں اگر راہ کیا ہے نا حقیقت ہو راہچ میںتا ہوں بھائی ہوں میں اپنا راہ پوچھنا ہاں جی ہاں جی اگر کوئی بندہ پوچھے ات یاد آ گئی ایک بڑا وڈا ارب کا بے وقوف ہوا ہے جی اس نالو لیکن ارب جی کا ایک عجیب بے وقوف ہوا کی کردہ سی من کے گلے چ رکھتا من کے نہ من کے من کے گلے چا پوچھے من کے کیوں گلے چ رکھنا رکھنا جی میں جا تو موب لینا بڑکیاں بولیا اور بندہ جو آخر میں راہ کی جد نظر پانے گا تے تو غیر ہے کن بھی شکل تن نے شکل بدلی ہے تے تو آ گیا ہے پانی آ گیا کائنات آ گئی ہے تو اللہ دے ایک امر کن نے کن دا مطلب ہوں بن جا ہو جا اللہ بندیا جدو دی حقیقت نظر مارے گا تو ہے لب واسطے سبحان اللہ ہوں دا شیر پڑھنا پہلو میری سمجھ نہیں سی آیا کلام ایڈے بندے پتہ نہیں کنے عرصے پڑھدے پڑھدے اج جا مان نہ لبا فرماندے نے دس سورت لا صبا رہی این حقیقت دا پر کم نہیں بے سو جھٹ دو کم نہیں بے سو جھٹ موتی لیا کے نارے سید علی سمجھ آئی کہ نہیں محمد شفیع کشتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان سبحان کی مطلب موتی لینا ساری بار جانتے سمندر مورتی لرمایا کم سوجھت دا نہیں جنو اللہ تعالی اپنی مارفت سوج بوجھ دقیقت خلد دی رب لبنا نہیں پہ حقیقت اپنے آپ گم ہونا پیند بس گم ہوا تو بند آخر پھر میں نہیں. سبحان اللہ جس لئے یہ حقیقت کھل جی ہے نا تو پھر اپنے تے غور ہی کرنا بس اپنے گور پتہ لگ جائیں نہیں, نہیں پتہ لگا میں میں جس لئے لگ گیا ہے پھر تو سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی نہیں ماشاء اللہ لوک نال بولو سبحان, سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لیکن عجیب گل یہ کہ ذات حق اس دا کور بھی ادھر غفلت ہی کہ اس نے نہایت قریب ہون دی وجہ بندہ ادو تو دور ہے غفلت دی وجہ غفلت جسل اٹھ دی قیامت کی اللہ اکبر کشفنا کا دفاع آتا فباسارو کل یوم حدیب فرمایا آج ہم نے تیرا پردہ اٹھا دیا تیرا پردہ اٹھا دیا ہائے، واہ، سبحان اللہ. کشفنا کا دفاع تیرے تو پردہ ہٹا دیتے فباس کل یوم حدید آج تیری نظر تیز ہے اللہ اللہ تیری نظر تیزی یہ مطلب ہے، رب اگے پردہ نہیں بندے دی اکھ دے پر اس رات پاک دیا شانا ہر درے ہما وقت میں فرق صرف ان کہ غفلت نے پردہ ڈالیا ہوا ہے وہ غفلت ہٹ دی تو فقیر واسطے اتحت کسی نوانو ساڈے کسے نو نو اتے جا کے پتہ لگنا نا مال یوم الدین کہ سب کچھ اور سنبھالیا ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ دے فقیر نو ایسی راز کھل جا دل دے اکتوں غفلت دا پردہ جد ہٹ دے تو, تو پتا لگتا ہے کہ واقعی کلا یومن مین ہوا فی شان اللہ فرما روزانہ اللہ نہیں شان میں ہے باقی نوی ہو دی تو شان تصایے شان ویکو اللہ اکبر و کبیرہ کہ مٹی ایک جنس ایک قسم وچوں لکھا کروڑا دی تعداد چ بوٹیاں پودے انا دے پت رنگ وکھری کے وکھرے اثر وکھرے اور کیا حال کی ظاہر کرے صاف بندہ ہے یار مٹی چکنے آئکا ایکو ہے مٹی کا رنگ اکوئی ہے پانی ویک کی چکر رنگ کتوں آ گئے سبحان سبحان اللہ سمجھ نہیں لگی اے فرق کیوں ہو گئے اثر بدل گیا سارا کچھ بدل گیا کہڑی شہر نے تبدیل ہے حقیقت او ہے کہ جڑا وہ کُلہ جا میں ہوا فی شان فرما رہے ہاں گڈیاں بندیاں دیا ماڈل دے حساب سے ایکو جہ نکل دا ہے کی نہیں؟ لیکن سدقے جا اس ذات کریم تو اربا خربا خدا انسان بنتے پہن رہے شکلہ مختلف فنگر دے <سطرق> <سطرق> دے <انب�ال سطرق> پرنٹ <سطرق> اگوٹیا پر، <سطرق> <دو پرنٹ سطرق> <انشان سطرق> نشان تاہ لو اندنے اندنے لکیرا نہیں رلیاں ایک دیا دو لامہ دن ایتو پتا لگتا ہے حد کوئی نہیں کیوں اگر حد ہوں تو لازمن تخلیق دا نظام جڑا کسے جگہ تے یا, یا بالکل ایک ہو جاندہ لیکن جی ایک نہیں پیاؤں تو سمجھ لے کہ وہ حد کوئی نہیں اللہ اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، <تصفح> تو این حقیقت اسدہ کون سفت نے رات کی گل نہیں کر دے سفات کی پکڑنے سفات ادا جدو ظاہر ہوں تو کوئی نہ کوئی فیل سامنے آزت دے رہا ضلعت دے رہا ہے جو کچھ یہ سب اس رات پاک دے صفات دے آسار نے کائنات جی جی. یہ اثر بند سفت کا موثر او اثر او نا سجنا یہ بندا ہے اثر ہے یہ تمام آثار نے آسار اثر ہے نشانی سبحان اللہ اثر کی ہوں رسم اور اثر جی جی. نشانی اور نتیجہ جی جی. صفت جی جی. اپنا کمال بخاو کمال جی جی. ظاہر فرما جی جی. تو مخلوق بن دی جی جی. مخلوق اثر اور نتیجہ جی جی جی. کی مطلب اس اثر نو دے پیچھے ٹوٹ جا جب پیچھا جائے گا تو یہ کلے گا کہ وہی جس رات نے کن دل اس خدائی نو <سلمان اللہ> <نہیں> <سلمان اللہ> تو ہر تقیر چ کت فرق بنتا ہے کہ اسا کسرت رہ گئے مخلوق وکھی وہ کن پہ گیا دباد پہ گیا فقیر بن گیا بس ڈر دا خوف او دی جو ہے سب ختم صرف ایک ذا ہوں ڈرنا بھی ہے ایک تو منگنا بھی محبت بھی ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دو مناظر ایک, ایک اپنی قوم جیڑی پرسترو کون سی وہ سی سورج تے ستاریاں دی پوجا کرنے سمجھ نہیں لگی ہوں ح دو حضرت سیدنا ابراہیم خلیلام جدو منازرا ہوا ستارے پرستارا چڑیا انہیں پوجتے سن خدا من سن ستارہ چڑھیا تو ڈب گیا فرمائے جارو تو ڈب گیا خدا کیڑا آواز کی میری آواز ہوتا ہے میں تھوڑا جہاں زور لان لگا ہوا تو میرے گلے پی گیا بابا کوئی گل نہیں اصے ایكھنا حقیقت سمجھ آئی کہ نہیں چھوڑا جو سنیا جدو چند چڑیا آپ فرما رہے اپنی قوم نو یہ خدا ہے لیا ربی اے میرا پروردگار بنایا جے پھر ڈبیا آپ نے فرمایا تو ڈب گئے سورج چڑیا وڈا جن خدا سمجھتے سن ڈبیا فرما دے لا العافلی میں ڈب جان والوں پیار نہیں کردا توجہ نہیں فرمائی اگر قوم کو کر دیا ہے ابراہیم تجھے ڈب جان والے لڑ پیار نہیں کرنے غروب ہو گیا چڑیا چھپ گیا سیا آ چھپ گیا تو, تو دے لڑ پیار نہیں کرنے تو پھر دس کیا تیرا رب جن رب من نے کیا اس سامنے میں وہ نہیں ڈبد دا ایدہ کی جواب سی دا یہ جواب سی حضرت ابراہیم ویخ رہے سر اپنے دل شریف کی اکھ لال یہ ہر شاید ڈبدی ہے چڑھ دی رہے چڑھاو والا ہو رہے, چڑامر والا ہو رہے جو مکیے مقاوع والا ہو رہے جو بندے بناو والا ہو رہے بدل رہی ہے حقیقت حقیقت نظر رکھ کے بیٹھے سن تو آپ نے فرمایا یہ خدا نہیں ہو سکے خدا ہو ہی ہے نہ ڈب سکے نہ سبحان اللہ سمجھ بھی آئی نہیں ادر تبدیلی نہیں آ سکتی گلو شہلا وجہ ہر چیز برباہ لے ہر چیز ہا لے بزرگ لکھا وجہ کا من اتنا ہر شہر نائم رکھے اللہ دن نے تو وہ ہلاک جب ہوتی ہے تو کون تو ہے نا صفت ہو دی وہ ختم ہو جائے اچھا اتنے انہیں فرمایا کہ کلو شاہ ہالک اللہ تعالیٰ ہلاک ہو جائے گی ہالکان اس میں حال ہلاک ہو رہی ہے ہلاکت کے ساتھ متصف ہے کوئی شہ بھی ہے نا اپنا وجود نہیں دا ظہور ہے بڑی اللہ کون دا ظہور ہے لہذا شکل او گل اہی ہے تینو دسیا بدل لیکن دے صرف دے دید دے تیرے دے دے دے دید تری دے قسور کہ بدل سمجھی جانا بدل آخی جانا ٹھیک ہے بدل سورت اور بدل لیکن حقیقت پانی تو کلو شائن ہالک ہر شہ حقیقت نہیں ہو شہ حقیقت ایش ہے نہیں حقیقت ہو رہے خالی شکل دیکھ کے حقیقت سمجھ لگ پائے نا حقیقت نہیں حقیقت جس نال اے شہ ظاہر ہوئی کن دا امر امر جی مالک تعالی دا ہے, تو دا ہے اور چلا او بنا رہا اور چلا رہا ہر شہر اتھے جا کے پہنچتے بس وہ فرد نے رانجے سما محمد چھٹی ہیر جنجالو جنجالو جی ایک رجے سونے دا خیال رہ گیا سونے رب کا حقیقت نظر آ گئی گل نہیں سمجھ لگی فر کوئی مرے کوئی ترے کوئی ڈبے کائنات ہوا ایک اپنے حال تے ہی رہتا کیوں اُن پتا ہے کسرت سی احتباری محال ویسا حقیقت جا کلوتا ایک سارے چکر ساری فکر تو جان چڑا کے بہ جس دینا جی میں تین باہر اندر کون سمان جے میں تینو اندر آخر پھر جگ جان باہر تویں ادر تو سب تھی پاک پچھا میں بھی توں گے کون سمجھ آئی کہ نہیں سجنا آرف ملا نئی مارفت حاصل یہ حقیقت جدو لب جمن جوہر لب گیا ہے موتی لب گیا ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا اس مقام تے جدو فقیر فکیر پہنچدے رب ادے زبان بن جاندے کی مطلب اللہ باہ شریق مولا کا کن ادی زبان بن ہے بولنا, بولنا آواز دیئے کلام گاہ ہے او می ہے اللہ بوت یہ آن کے بولنا رب کا بولنا بن جا کر کے توجہ فرما ہوں زبان پتہ مسال دتی ویسے مسئلہ کوئی ایڈا اور ہوں جن بندے دسلت ہو جگر جن بول رہا ہوں زبان بندے بھی ہلدی آخر جی جن بڑ گیا تو جن گلا پیا کر د حالانکہ جن نہیں پہ گلا و تو وینے گا ہے ہلدا کون ہے جن پا عجیب گل مخلوق جن مسلط ہو جائے سب کچھ اص بندہ دیکھ کے مننے کوئی تبدیلی دیا گل چیخ نہیں ہوں لیکن سن دسدی ہے جن بندے دے مسلط ہو کے بول سک رب العالمین امین مطلق بندے اپنی شان مسلط کر کے کیوں نہیں بولتا کر کے ادھر چروے جدو بندے تو رب بولدر ایک گل رنگ رکھی بولتا ساریا کوئی ہے لیکن فرق اتنا ہے کئی نو مالوم ہو جائے نو نہیں جی معلوم ہو جائے تو میرے علی دے پیر باہو ورگا ہے نہ ہو تیرے میرے ورگا آئے فرمایا واہ ومی اول بسیر سننا صرف میں ہی آر کون سنگا بصیر میں سمجھ نہیں آئی ہوں اس مسئلے نو اگر نکا جو سونا اپنا لور اپ سفت بندے غ غ غ غ غلب چكرے ویكھنے بندہ بولدہ بندہ, دا ہے, بندہ, دا ہے, بندہ کر دا ہے لیکن كرد لوکاں ورگا نہیں ہوں ہاں بڑا فرق ہے بہت ہی فرق بیان نہیں ہو جی ہوں اس فرق نو ایر کرنے حضرت عاصف بن برقی سلیمان پیغمبر دلی رب واہدہ الا شریق مولا اپنے کن والی اپنے شان اس مسلط فرمائی غلبہ ہو گیا بندے دیاں دیا سفتوں رب دیا سفتوں کا سلامان پیغمبر جدو فرما میں تخت طلب کرنا چاہد مین جن جو جواب دیتا ہے سو دیتا دتا ایک فکیر بولیا سونے میں جناب دے سامنے تخت حاضر کرا گا قبل ائیر جناب چمکن پہلو میں تخت لیاوگا جناب کی چمکن تو پہلو می لیا گا ہر سونے سمجھ درویخ تحت اسباب ہر کسی نو سمجھ آ گل کیا مطلب کوئی بندے بھی کم کرن اسباب تے وسائل پتہ لگ جائے ہر کسی مننا دا فلانا پیا کر مطلب پہلوانا بند ہے موٹر لائی پانی کٹ لیا کوئی گل نہیں پتا تحت اسباب عام روزانہ اسی طرح اسباب دے وسائل دے لیکن اللہ بہدہولا شریک مولا جی خاص شان فقیر تو ظاہر کدو ہوں کدو ہوں جو فوکل اسباب اسباب اچھے نہیں ہوں سبب کوئی نہیں ہوں اسباب دے دروازے بند ہوں اسباب والا فقیر بنا فکیر جدر ہوں سبب بنا جدو فقیر تو ظاہر ہوں اس نے اللہ وحدولہ شریق مولا دی شان ظاہر ہوں آپ فرما نے می لیا گا میں لیا گا اسباب نہیں وسائل نہیں کم تخت لیا دور لیا چیتی لیا کہ اک چمکنے پہلو آنا ظاہر بات اتنے سبب کی کر سکتا ہے کہڑی شہ بجلی نال بھی کم تیز ہوا کڑا پھر اس تخت نخت نو لے آنا گیا نہیں بزرگ نے دو کم اتنے اللہ فقیر نے ایک ادام ایک سبا ملک پیا ختم کیا حضرت سلیمان کچہری موجود کی پیشا معدوم کی ایتھے موجود کی دو کم کیتے نے آنا آ تک چمکن تو پہلو ظاہر بات بندے گل نہیں بندے دیا طاقت ایواب دے جائیں آنا آ تاقت ربان ربحر بندے تو پیولی ہے فرمے میں لے آوگا یہ نہیں دے اللہ لیا گا نے میں گا تخت جناب دی اک چمکنے تو پہلو یہ میں کون کہہ رہا سی زبان پہل پہ دی, دی تے بولن والا کون سی افسوس اے دروی کلا دیا بندیاں بزرگ فرمانے موسا کلیملہ سلام جدو تور پہاڑ گئے نی درخت کو آواز آئی لا بینا ایا انی ان اللہ اوسا العالمین اللہ الا فرماندہ اصا آواز دتی درخت تو آواز آئی آواز اصی حضرت نو سنی دی درخت تو سی تب فرما دس آواز دتی اے بے شک میں رب سارے جہانہ دے پالن والا ہوں آواز آئی درخت تو تقید ایمان اے ہر مومن جان دے درخت رب نہیں رب درخت نہیں کہ میں پھر حضرت موسیٰ یقین کیتی کھڑے نے مولا روم فرماندے دینے او جلے آو او جدو رب العالمین مولا در خدو پہ اپنا جلوہ پاوے او اپنی شانوں تو وخاوے کہ حضرت موسیٰ نو یقین ہو جاوے او جیرا رب در خدو شان داہر فرما سکتے اپنے خلیفے حضرت آدم محمد پاک پیغمبر نبی ولی دہر فرماسا کیا <trapped> اچھا درخت درخت تو آواز آ سکتی ہے نبی بنتا واہ بھائی واہ پاک میرا چا بولے اگلے آخن ربلک درخت خلیفہ نہیں خلیفا کہندے خلیفا جڑا اصل دیا سفت رکھدہ ہوں دا اللہ تعالی سفت زندگی حیات ہے کہ نہیں حیات سمے بسر علم قدرت سننا دیکھنا کے نہیں؟ کے نہیں. دے ہے نہیں انسان چ رکھی جانگ نہیں درخت چ تا او خلیفا آخر سو ایفت دے کلا دا موضوع ایک گل ضرور اے, اے جا بنایا سو یہ میں دیکھنا بندہ میں بولنا بندہ میں وہ کہ میں بندہ میں ہر ایک, ایک نا اس طرح انسان چفت اپنی پرتاؤ رکھے سو ہے ایمان نال دسا فراہ اپ سفتوں نگ فراہ چڑھا لو اللہ پھر بھی جانے درخت تجلی پا کے ندا کرے موسا یقین کر جان پاک فقیر اپنے تجلی پا کے تو بولے تو مسلمان نو یقین کرنا کہ اے عام بندہ نہیں ہاں یہ ویکھنے بندہ لگتا ہے پر باقی ادو کشان بولدی سمجھ نہیں لگی تو آپ فرماند نے آ رہا میں لے آوا گا حضرت روس پاک میرا کول جدو عیسائی آد محمد عیسو علیہ السلام مردہ دند کردے سن تصا کی کر دے توڈا نبی کردا آپ فرماند سڈے نبی گل نہ کر تیرے گل کر <تصفيق> <وحو تصفيق> مردہ جرماندن لے چل قبرستان گئے آپ فرماندن دس تیرہ نبی حضرت عیسا کھانے سن کی کہ لمداد لے لے میرے حکم دن مردہ کلو پڑتا ہے سمجھ نہیں اٹھو میرے حکم نالیاں اے گل پچھانی بڑی ہو جاندی میرے حکم کرنے والی پوچھتے اللہ دے حکم نال نبی اللہ دے حکم نال اپنے جلا گل ایک رنگ وکھرے بے اوم بےلہ بھی آئی او بےدنی بھی آئی ہر کتنا ہے اتنے بولے تو بے دن بولے روس نے بولیا بے بےدنی سے بولیا اور یہ بھی قرآن کے مطابق ہے کیوں کہ حضرت آصف دن برقیا سلمان پہ نمبر کا بلی وہ آکھے آنا آتی کا میں لے آوگا اور سلمان کا بلی میںوکر مار کے اپنے حکم کنارا سنتمانہ مسلم ہوں زبان روشی بولنا یہ فرما رہا میرے حکم نو کہہ رہا سر میرے حکم پیر باب فرماندہ فرماندہ میں شاہباد から کرم دے ہو زبان تو میری وہ کل برابل زبان تھا میری یارا یار برابر برابر برابل زبان تھا میری مری کن برابر موڑا کم قلم دے او افلا ترستوں پر گے وہ میں اگے کس کم دے ہات مر گے ہوں لکھا مانگ دے ورگے فرما نے میرے اگے کس کام سے فطرت نال چلنے والے نے اسباب نے محتاج نے اسباب نال نے مسب میرے سبب نا تا کر کے ابو علی سیما جدو شہ خبو سی نے بنیا بل خیر آئے آپ فرمان دس تیرے کل کی کمال ہے؟ روح البیان شریف آرین لکھیا تھی میرے کلے کمال حاصل ہے فرمایا کی کہنے لگا جناب چوبی گھنٹے کیسا وقت آنا ہے جس میں می علم میں لوہا پھڑاں گا موم ہو جائے گا آپ فرما نے بڑی گل وقت رکھی وقت آیا موم ہو گیا وقت گزر گیا فقیر نے جلیا تقت موہتاج وقت ساڈا موہد ادھر دیکھو جہاز اٹھ دے جی مشینری پرن ہوا ہے قبر یہ نظام فطرت کے مطابق پہ اڑ ہے جی جی سلام علیہ السلام تخت سی کور کا دی فوج ات آسل گھوڑیا سمیت خوراک ہر شہر آ جانی کی ہونا نہ مشین نہ کچھ ہے سکھر لال لہوری بے امر اللہ فرماندہ میں نبی تابع کر دی حکم ادی سر ہوا چلے رب دے حکم نال ہر کسی نو پتا ہے یہ پکے آئی پتی ناف چل رہی ہے جڑی او قدرت آی چلتی اے اللہ دے حکم نال رب فرمایا جدو سلامان نان دن چ رکھا جتر کردہ تجریب امر ہی یہ نہیں کہ اللہ کے امر سے چلتی تھی نہ فرماندہ قرآن اے سلیمان کے امر سے چلتی تھی امر نال چلتی سی سلیمان علیہ السلام دے امر نال تصرف ہو ہوں دس قصرف ہوج نہیں کر سکتا یہ کرتا کچھ نہیں کر سکتا تو جیتھے رہ مچھی دا پر نہیں بنا سکتے فلان نہیں بنا سکتے باقی نہیں بنا سکتے توجہ جنہ کو امر نہیں جہ بولے مکھی دا پارکا گرتے پورا بنا کے نا پرندہ کردے چائے پرندے بنا کے اللہ اکبر معلوم ہوا انہیں شان اپنی توجہ انہیں اپنی شانہ لکا کے نہیں رکھیں کنجوز تھوڑا اللہ تعالیٰ فرماندہ رحمت کیا یہ رب کی رحمت بانٹتے ہیں می ونڈ دیں کسی نو دے کھ نہ ربر رحمت فرمایا میں اپنی وانڈنا تقسیم کرنا اور سخی ذات کریم شانا لکا کے نہیں رکھیں شانہ اپنے شانا والیاں تو ظاہر کردہ کیوں آد میں مائیں اچا ہاں نیواں ہوگا پتا لگے کہ میں پتا لگے سمجھ نہیں لگی سمجھ نہیں لگی حا سبحان اللہ حق شریک اے نا اللہ دے کمالات بندے بن کو ایمان اللہ تعالی دی نفی اللہ ہاں جی اس, اس دی شان اپنی شانا اپنے کمالات وہ بندیاں تو ظاہر کران ہے تاکہ بندیاں دا شکریہ ادا کرا نکم فرماونا ہبا نے تخت جنہ مر جنہ مر رہی. جتھے حکم فرمانا سلیمان پیغمبر کوئی اس وقت جہاد نہیں کر سکیا حضرت جدر رخ تخت بلکی اس طرح ہاتھ جوڑ کر آپ نے تخت منگایا کیوں کیوں تخت منگایا انہیں آخیا سی جد حضرت نے پیغام بھیجا نا یا متی فرما برداروں ہو کے سڈے کو جا یا جنگ جنگست تیار ہو جا اس عورت نے جی ہویا دنیا دنیا کا تلب کار قبول کرے گا پسند کرے گا سن پتا لگ جانا بس اے چیز جی اے قبول نہ کیتے تو اے آخر جیڑی میں گل پہ کرنی پی جدو تحفے آئے نا تو حضرت پاک نبی یہ سک نبی نہ جد آپ کو پہنچے نا آپ فرما دے دنیا کے بخے میں شان بخانی ہے کہ مولا ٹا نے مینو کی ہے ہاں فرماندن تو ادا حاضر کرو پہ جڑے ہونے گل کی سبحان اللہ آواز سمجھنی پی کچھ آچھا اچھا اصل سفید آواز نہیں بولو سال میں تخت منگا لیا آپ نے فرمایا میں کہ اللہ تعالی نے سانو کس نعمت نال نواز جد آئیے تخت کے سامنے پیا تخت اے اس لو کہ بادشاہ ورگا بادشاہ نہیں ایک ہو رہی بادشاہ آپ امر نال ہوا چل رہی باپ سن داود علیہ السلام تو لوہا سبحان اللہ ہاتھ مبارک جدر مرضی چاہتے کون اللہ پاک سونے دا امر زہر پیا ہند ہے اس ولی داستے د اور حقیقت ایک سی ایک ہے اے دے تے پہنچیا اللہ عارف بلا بن گیا نہ پہنچے سڈے ورگا باگڑ بلا بن گیا حقیقت تے پہنچ دسا کسرت دے اندر کھلو گئے فلانا ویگ فلانا ویگ فلانا, بھی ایک فلانا. تان لڑائیاں خیتنے پی جی سلک تظر آندی ہے نا پھر لڑنا اپنی دے ہی نہیں. جو بھی شاید صرف دے دے رہ دے نہیں بھی سی صرف امرد ہی رہ جانے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی محمد کریم دا صدقہ سونے محمد کریم دا صدقہ سانو ایمان اور معافیتا فرمان رکھے اسلام پہ مارے ایمان مدت دراز تو بعد ملاقات کافی اللہ تبارک و تعالی ہوا تعلق سے قبول چلتا ہوں آمان الحمد للہ